بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبد وعز جند وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابو مصعب سوري حفظه الله کی کتاب دعوت المقاومه الاسلامي العالميه یعنی عالمي جہاد سے ہمارا درس پہلی فصل کے دوسرے نکتہ ذهاب الدنيا یعنی مسلمانوں کی دنیاوی اعتبار سے محرومی کے عنوان سے جاری ہے الحمد اس عنوان کے تحت استاذ نے چند نکات بیان کیے ہیں جن میں سے تیسرا نقطہ ظلم کے عنوان سے ہے پہلے دو نقطے اس بارے میں گزر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال کی چوری کس طرح ہو رہی ہے اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو چوری سے بچ جاتا ہے وہ مال بھی غلط تقسیم ہوتا ہے آج ہمارا درس انشاءاللہ ظلم کے عنوان سے ہے استعالی ام سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان غیاب عدالت الشریع و غیاب توزیع المال جعل اکثر الناس وحوشاً داریتاً یأکلوا بعضهم بعضاً و یظلموا بعضهم بعضاً شریعت کی عدالت اور انصاف موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور مال و دولت کی تقسیم میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس وقت وحشی درندوں کی طرح اور جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں انسان وحشی درندوں میں بدل چکے ہیں بعض باز کو کھاتے ہیں اور بعض باز پر ظلم کرتے ہیں ظلم اور مظالم کے سلسلوں کو اور ان کے مراتب کو دیکھنے والا شخص آسانی سے اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی زندگی میں ظلم ایک خصوصی علامت اور مارکے کے طور پر استعمال ہوتا ہے چنانچہ امریکہ اور حملہ آور ممالک قبضہ کرنے والے ممالک ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے ممالک پر ان کے حکمرانوں پر اور ان کے عوام پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو اپنے قانون کے تحت لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے ملکوں میں فرعون قسم کے حکمران مسلط ہیں یہ اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرتے ہیں قوموں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ جو ماتحت لوگ ہیں افسران وغیرہ ہیں یہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں 22 گریڈ والا 20 گریڈ والے پر 20 گریڈ والا 18 گریڈ والے پر اس, اس طرح درجہ بندی کے ساتھ سب ظالم مظلوم ہیں صدر سے لے کر ایک ادنا سے شخص تک حتیٰ کہ سبزی بیچنے والا بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے گویا کہ ظلم مسلمانوں کی زندگی کا ایک مارکا اور علامت بن چکا ہے ایک روپے کی چیز پانچ روپے میں بیچنا یہ اس زمانے میں فخر حساب ہوتا ہے اس لیے فیشن سمجھا جاتا ہے حالانکہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں ایک روپے کی چیز کو دو روپے میں بیچنا لیکن ایک روپے کی چیز کو پانچ روپے میں بیچنا یہ ظلم ہے اور اس چھوٹے دکاندار پر بڑے دکاندار ظلم کر رہے ہیں اور بڑے دکاندار پر بزنس مین تاجر ظلم کر رہے ہیں ان تاجروں پر کارخانوں کے مالکان ظلم کر رہے ہیں وہاں علف سے یا تک سب ظالم مظلوم ہیں اور پھر جو حکمران ہیں ان کے اوپر امریکہ اور دوسرے جو قبضہ معافیہ ممالک ہیں یہ ظلم کرتے ہیں یعنی سب اپنے اپنے طاقت کے مطابق اپنے اپنے منصب کے مطابق اور اپنے اپنے سرکشی کے مطابق ظلم کر رہے ہیں جس کے پاس جتنا زور ہے وہ استعمال کر رہا ہے غریبوں پر بھی اور مالداروں پر بھی سب پر ظلم ہو رہا ہے مالدار پر ہزاروں قسم کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور جو غریب ہے وہ دن کی روٹی کا محتاج ہوتا ہے ہر صاحب قدرت انسان دوسروں کے مال کو لوٹنے کی کوشش میں ہے دوسروں کی عزتوں کو خراب کرنے کی کوششوں میں ہے حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو عوام کے اندر جو طبقے ہیں یہ بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں جن کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے میں نے سبزی بیچنے والے کی مثال دی چھولے بیچنے والے کی مثال دی برف بیچنے والے کی مثال دیں یہ رمضان کا مہینہ ہے آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ برف جو کہ عام وقت میں دس روپے میں بکتا ہے اسے یہ رمضان شریف میں پچاس روپے میں بیچتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ رمضان میں تمام اعمال کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے تجارت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے سہیل تجد کہتے جیقوی ہے یابائی فلغنی غلفر قانون بس یہی بنا ہوا ہے عادت بس یہی بنی ہوئی ہے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے مالدار فقیر پر ظلم کرتا ہے حت ان کون ارف مقبول حتیٰ کہ ظلم جو ہے اس زمانے میں ایک مقبول عادت بن چکی ہے یعنی اسے کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا لا تجد علیہ اعتراضا من احد کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا ہے گویا کہ بس یہ ایک تقدیر ہے اور کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے بس اسی طرح چلنا چاہیے حتیٰ کہ وہ ادارے جن کو عدالت کہا جاتا ہے عدالت کورٹ جہاں انصاف کی تلاش میں لوگ آتے ہیں وہاں لوگوں سے رشوتیں لی جاتی ہیں اور لوگوں کے حقوق ہضم کیے جاتے ہیں فعی نیم تو صرف مدلو تو مظلوم شخص ظالم سے کون سی جگہ جا کر انصاف مانگے تو ظالم شخص سے مظلوم کو حق کہاں دلایا جائے جب خود عدالت میں رشوتیں لی جاتی ہیں اور عدالت میں حقوق ہڑپ کیے جاتے ہیں اور ان کو دبایا جاتا ہے پھر کہاں جا کر کوئی شخص اپنے لیے فریاد کرے اور انصاف کا تقاضا کرے چوتھے نمبر پر عنوان ہے القہرو و دلو کہ مسلمانوں کی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے جو محرومی ہے چوتھے نمبر پر وہ ہے قہر اور ظلم یعنی جبر اور ذلت مجبور ہیں لوگ ذلیل ہیں لوگ اس وقت رسوا ہیں خار ہیں ہر ضائف اپنے سے طاقتور کے سامنے ہر غریب اپنے سے زیادہ مالدار کے سامنے اور ہر ماتحت اپنے سے زیادہ طاقت والے افسر کے سامنے گورنر کے سامنے حکمران کے سامنے پریزڈنٹ کے سامنے سب ذلت کے لباس میں ملبوس ہیں ذلیل ہوتے ہیں سب اور ان کی گردنوں کو جھکایا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ جو پاکستان فوج میں داخل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو مکمل مادرزات ننگا کیا جاتا ہے مکمل ننگا کیا جاتا ہے ان کو اور پھر ان کو چیک کیا جاتا ہے تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے کہا گیا کہ ان کو یسر سر یاد کروایا جا رہا ہے یعنی جب انسان کی غیرت ختم کر دی جائے گی جب انسان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے پھر وہ ہر کام کرتا ہے تو یہ اس زمانے کا اسلوب ہے حکومت کرنے کا اور لوگوں کو دبانے کا کہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے خوار کیا جائے رسوا کیا جائے عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے حکمرانوں کے خلاف کینا رکھتے ہیں اپنے حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں یہ تو خاص حکمرانوں کے لیے ہے پھر آپس میں بھی اکثریت عمومی طور پر ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ او رتحاد امرود ان اجتماعیہ مستعث منریا و نفاق و تحاس اس ماحول کی وجہ سے لوگوں کے اندر اجتماعی خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جس کا علاج بہت مشکل ہے مثال کے طور پر ریاکاری کاری ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایسے ملیں گے کہ آہ بہت زیادہ دوست ہیں اور دنیا میں اس وقت ایک بہت زیادہ جھوٹا جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مم. یہ بہت بڑا جھوٹا جملہ ہے اس زمانے میں سچ بات بھی ہوتی ہے بعض دفعہ لیکن اکثر اس زمانے میں یہ جملہ جھوٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہماری بڑی عزت افزائی کی وغیرہ وغیرہ یہ سب ریاکاری ہے اور منافقت ہے لوگوں کی باتیں ایک جیسی نہیں ہیں لوگوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں. اپنے ماتحت کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے اور اپنے سے تھوڑا اونچا افسر کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے اپنے سے اعلی افسر کے سامنے دم ہلا رہا ہوتا ہے اور اپنے سے ماتحت کے اوپر کوڑے برسا رہا ہوتا ہے منافقت ہے منافقت عمومی طور پر یہ بیماری تمام طبقوں کے اندر اس وقت موجود ہے حتیٰ کہ علماء کرام کے اندر یہ بیماریاں آپ پائیں گے آپ ان سے جمعہ کے خطبے میں اگر یہ پوچھیں گے کہ جہاد اس زمانے میں فرض عین ہے یا فرض کفایا ہے تو اولن تو وہ جواب نہیں دے گا لیکن اگر کوئی دو تین چھٹانک غیرت والا مولوی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ جہاد فرض کفایا ہے اور ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ بھی ساتھ کہے گا آپ کو لیکن اگر آپ ان کی خاص مجلس میں جا کر پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بیٹا جہاد فرض عین ہے تو پھر آپ پوچھیں گے کہ آپ یہ بات مجلس میں اور جمعے کے خطبے میں کیوں نہیں کہتے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ فرض عین اگر میں کہوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں جاتے تو میرے پاس چونکہ جواب نہیں ہے اس لیے میں یہ دو قسم کی باتیں کرتا ہوں یہ ایک مثال میں نے دی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم بہت سارے علماء سے ملے ہیں بہت سارے بڑے بڑے رہبروں سے رہنماؤں سے ملے ہیں وہ جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہے لیکن جب وہ حکمرانوں کے ساتھ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا اور جب آپ پوچھ گچھ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں یہ منافقت کرنے پر مجبور ہیں اس لیے کہ انہوں نے ذلت کی زندگی کو اپنے لیے قبول کر لیا ہے ایک بات ضرور کہنی ہے یہ جہاد کے تجربات میں ہمیں سکھائی ہے کہ وہ عالم جو مجاہد نہ ہو اس کے منافق ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وہ مجاہد جو کہ یا عالم نہ ہو یا علم سے دور ہو اس کے خائن ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس شخص کے اندر علم نہ ہو وہ جہاد کے میدان میں موجود ہو یا علم مطلق اس کے اندر نہیں ہے یا علماء کی تباہ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص سے خیانت کا ارتکاب ہو سکتا ہے ایسے شخص سے خیانت کی توقع امید کی جا سکتی ہے وہ بیت المال میں بھی خیانت کر سکتا ہے وہ منہج کے معاملے میں بھی خیانت کر سکتا ہے وہ عقیدے کے معاملے میں بھی خیانت کر سکتا ہے وہ شہادہ کے خون کے معاملے میں بھی خیانت کر سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے اور وہ عالم جو کہ جہاد نہیں کرتا یا مجاہدین سے تعلق نہیں رکھتا اس کے اعمال میں اقوال میں منافقت کی بہت زیادہ امید اور توقع کرنی چاہیے